إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عامالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يظلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي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 وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعوذ بالله استميع لليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ولقد قرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبهر ہوں خَلَقْنَا تَفْضِيلًا محترم سامعین نوجوان ساتھیو بزرگان دین سورہ بنی اسرائیل کی میں نے ایک آیت حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے جو آج خطبے کا موضوع ہے اسلام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 اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین لے کر کے بھیجا ہے وہ بڑی خوبیوں والا دین ہے اس کی دو خوبیاں اتنی ہیں کہ وہ حنیف دین حنیف ہے یعنی اس میں بالکل سیدھا راستہ ہے اس میں کوئی کجی اور کوئی برائی باطل کی ملاوٹ نہیں ہے یہ ہے حنیف نمبر دو اسمہ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 یہ بتا سکیں کہ دنیا کے اندر سب سے بہترین دین دین اسلام جو ہے اس میں سب سے زیادہ رواداری کا خیال رکھا گیا ہے اور کتنی رواداری ہے اللہ رقبت اللہ تعالیٰ رشا فرماتے ہی وقد کرمنا بنی آدم و رب مب بنی آدم کو ہم نے بہت ہی مکرم اور معزز بنایا ہے ہم نے ان کو سیدا نے دریا میں خشکی میں سفر کرنے اور آس پاس کرنے کے لیے چلنے پھرنے کے لیے ہم نے طرح طرح کی سواریوں سے نوازا ہے وفد بل نہ مرا وردنا اور ہم نے ان کے لیے پاسیدہ رشتے کا انتظام کیا ہے وہاں اسی طرح سے رب الرماتے فرماتے بلنا ہُرا تصویر مما خرق نہ تصویر بہت ساری مخلوقات دنیا میں پیدا کیا ہے ان میں سب سے افضل ہم نے انسان کو انسان کو قرار دیا ہے سب سے بہترین مخلوق انسان کو بنایا ہے کہ میرے بھائیوں یہ ایسے رباداری کا دین ہے ندی الحتراسان کی پوری سیرت آپ کی پوری احادیث پوری چو چوبیس تارہ تیئیس تارہ تعلیمات کو آپ کہیں گے تو اس قسم کے بہت ساری احادیث اور بہت سارے آپ کے اخلاق اور بہت سارے معاملات آپ کے سامنے آئیں گے جس میں آپ نے بے انتہا رواداری کا خیال کیا ہے نبی علیہ رہسرا مدینے طیبہ جب ہجرت کر کے آئے تو سب سے پہلے آپ نے مدینے کے یہود کے ساتھ رواداری کا معاملہ کیا اور یہودیوں کو بلا کر کی آپ نے ان سے مصالحت کر کے ایک امن و امان اور سکون کا ماحول پیدا کیا اور پورے مدینہ میں امن و امان و سکون قائم کر دیا نبی علیہ صلاط اسنا کے سیرت کا دوسرا پہلو درا دیکھے پہلی چیز تو یہ کہ مدینہ طیبہ میں داخل ہوتے ہی آپ نے یہود کو مسالح بلا کر کے مصالحت کیا تاکہ جنگ جنگ جدار جھگے لڑائی کتوبارت لوٹ مار آپس میں ایک دوسرے کی مخالفت سے ہم بچ جائیں پھر اس کے بعد نبی علیہ الحاصام کا معاملہ صحابی ہیں جن کا نام ہے سمامہ ابن عفان اللہ سماما ابن عفان یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور ان کا شمان علماء صحابہ میں سے ہوتا ہے ایک موقع پر یہ نبی علیہ شام کو پتا چلا یہ آج کا موجودہ جو نٹ کا علاقہ ہے یہاں اپنے قبیلے قبیلے بنو حنیفہ کے رئیس اور سردار تھے کسی موقع پر نبی علیہ شام کو معلوم یہ پڑا کہ یہ شخص ہمیں قتل کرنے کے لیے ڈھونڈ رہا ہے اور جس جہاں موقع کا تلاش نہیں جس دن یہ موقع پائے گا اس نے ایک رسم خواہ رکھی ہے کہ محمد کی گردن اڑا دے گی صلی اللہ علیہ وسلم اتفاق نبی علیہ نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو باہر بھیجا تھا ایک چھوٹا سا دستہ صحابہ کرام کا کہیں باہر روانہ کیا ہوا تھا صحابی کرام نے یہ سلامہ ابن اوساد یہ راستہ پکڑ کے گزر رہا ہے اور یہ نبی الہسترا شام کو قتل کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے نبی الحسرات شام کے صحابہ نے اس کو پکڑا اور نبی علیہ علحت کے سامنے لا کر کے حاضر کر دیا یا رسول اللہ یہ ابن سوابا ہے کبھی بنو حلیفہ کا رہنے والا ہے جس نے آپ کے قتل کرنے کے لیے طے کر رکھا ہے کہ محمد کا دنیا سے ہم خاتمہ کر کے چھوڑیں گے ہم نے اس کو فلا جگہ گزرتے گرفتار کیا پکڑ لیا نبی الحاست نے فرمایا اس کو مسجد نبوی کے ایک میں باندھ دو نہ آپ نے نہ آپ نے کوئی سدا دیا اور نہ آپ نے گردن ماری آپ کا اخلاق تھا آپ نے اس کو فرمایا لوگوں کو اس کو مسجد کے نبی کے ستور میں باندھ دو باندھ دیا گیا نبی علیہ صاحب آئے اور آپ اس کے قریب گئے اور آپ نے ساتھ رمایا کا سونا जरा ذرا بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے اب تم کیا سوچ رہے ہو ابھی کل تک تم تلوار لے کر کے پورے ارب کا گشت کرتے رہتے تھے کہیں مجھے تنہا پاؤ میری گردن مار دو اور آج ہمارے ساتھی تمہیں گرفتار کر کے لائے ہی اور اس مسجد کے ستور میں باندھ دیے ماں انڈا کا بتاؤ تم اس وقت کیا سوچ رہے ہو سونا مارو جو بھی کافی تھے قیدی بن کر کے لائے گئے تھے جب نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا نبیم اپنے اندر رہے ہو کیا سوچ رہے ہو کہ کی میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ تو بڑے فراخ دلی کے ساتھ کیونکہ سوناما نبی علیہ السلام کے قتل کرنے کی کوشش ضرور کر رہے تھے لیکن نبی علیہ السلام کی ساری سیرت اور آپ کے سارے اخلاق اساما کے سامنے تھے اس لیے ان کے چہرے پر نہ کوئی گھبراہٹ ہے نہ ڈر ہے نہ سوچے نہ کوئی پریشانی ہے جب آپ نے مجھے بڑا چین تھا تمہارا کیا خیال ہے کیا سوچ رہے میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ انہوں نے کہا یا محمد اندی خیر اندی خیر ان اند و ان تب تخت وا شاکرین ارا شاکرین مجھ سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ میں آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہوں نا اور اپنے انجام کے بارے میں کیا فکر کرتا ہوں نا اے محمد سن لو جب سے میرے تمہارے ساتھیوں نے جب پکڑا تب تو مجھے ڈر تھا کہ آپ کے ساتھیوں نے پکڑا ہے اور پکڑا اس لیے ہے کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ محمد کی گردن مار دوں گا لیکن جب آپ کے پاس مدینہ لا کر کے پیش کر دیے تو میرے دل کا سارا ہاؤس ہولڈر ختم ہو گیا واقعی مجھے ڈر لگا ہوا تھا آپ فرمائیں کیوں کہا انڈی خیر میں یہ سوچتا ہوں میں،, میں،, میں،, میں،, میں اپنے دل میں یہ بات رکھ لیا ہوں کہ اب میں ایک ایسے انسان کے پاس پہنچا دیا گیا ہوں گرفتار کر کے ایسے آدمی کے حوالے کر دیا ہوں جس نے آج تک انسان تو جانے دو کسی جانور پر بھی آج تک اس نے ظلم نہیں کیا ہے ہم ایسے انسان کے پاس کئی بنا کے لائے گئے آج تک اس نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا ہے ولاسن یا آج ہمیں ایک ایسے انسان کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے جس نے ہمیشہ اپنے پر ظلم کرنے والوں کو معاف کیا ہے اور ظلم کرنے والوں کے ساتھ احسان کیا ہے ہمیں کس چیز کی فکر ہے پھر طرح سنیے تیس کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں بڑے تلیری کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں ان تک ست الزا زمین اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو زمین کے قتل کریں گے کیا مطلب میں قبیلے کا سردار ہوں میرے پاس لڑنے والے فوجی موجود ہیں ہماری بڑی ریاض ہے اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ نے ایسے انسان کو قتل کیا ہے جس کی برادری جس کی قوم ہمارے خون کا بدلہ لے لے گی آپ سے میں دیکھے کتنے ہمت کے ساتھ بات کر رہا ہے اور دوسری چیز وین تمن وین تم علم تم عمر اور اگر آپ میرے ساتھ میرے اوپر ہم پر احسان کر کے ہمیں چھوڑ دیں گے آزاد کر دیں گے تو یاد رکھیے ہم اچھی طرح سے آپ کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ آپ ایسے انسان کے ساتھ احسان کریں گے جو زندگی بھر آپ کا شکر ادا کرے گا نمبر تین وہ پل تری تو مانند اگر آپ ہم سے مان لینا چاہتے ہیں ہم آپ کو مال دیں اور آپ ہم کو آزاد کر دیں تو یاد رکھیں فصل جتنا مال آپ لے سکتے ہو مانگیں ابھی تھوڑی دیر میں میری قوم اتنا مال آپ کو مہیا کر دے گی یہ تین باتیں کی نبی ریتا شام چلے گئے پھر دوسرے دن پہنچے ہاں سواما ماں دس کیا سوچ رہے ہو پھر انہوں نے کہا میں نے تو کل ہی کہہ کیا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں آج تفصیل نہیں بتائی کل جو میں نے کہا تھا وہی آپ بھی سوچ رہا ہوں آپ نے میری ابھی کا مزاج درست نہیں ہوا ہے پھر تیسرے دن آپ آئے خوش ہاں کیا سوچ رہے ہو میں مائنڈ کیا سوچ رہے ہو کہاں میں نے دو دن پہلے بتا دیا تھا آپ سے کیا سوچ رہا ہوں اللہ کو لوگوں کو بلایا فرمایا ہم نے اس کو معاف کر دیا اس کو چھوڑ بجا نہ سبیا لیا نہ گندے بھر صاحب نہ کوئی صدا دی اپنے کاشت کے اپنے قتل کے پیچھے پڑنے والے انسان کو اللہ کر سن ویسے ہی آباد چھوڑ دیا لیکن احسان اور نیت کبھی سارے نہیں رکھتی جاتی صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ابو رضی اللہ تارا ہیں تحترین ندی رہے سا سامنے جیسے ان کی رسی کو کھلوایا نہ کسی سے ملا نہ کسی سے کوئی بات کیا ماما سیدھے گئے مسجد ندی کے قریب میں کھجور کا باغ تھا باغ والے سے پوچھا بھائی آپ کے ہاں پانی کا انتظام ہے باغ والے مسلمان نے کہا ہاں یہ میرے پاس پانی کے انتظام ہے پانی پیش کیا فوراً گسر کیے اور گسل کرنے کے بعد اشحد اللہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بعد میں کلمہ پڑھے اور پڑھ کر کے سیدھے نبی علیہ السلام کو جھوٹتے جوڑتے پھر دوبارہ آپ کی خدمت پہ پہن گئی آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہی ہیں آپ نے دیکھا یہ قیدی کافر پھر دوبارہ پہنچ کر کے آ رہا ہے آپ نے پوچھا کیا ہوا کہا یا محمد صلی وسلم میں کلمہ پہ کے مسلمان ہو رہا ہوں اور آپ یاد رکھیں فول محمد فول محمد ما کانار وجوان اب کب یہ وج ہی کا جب میں آپ کے پاس آیا ابھی اس وقت سے پہلے پہلے اللہ کی قسم خار کہتا ہوں اس پوری دنیا میں سب سے بہترین چہرہ ہمیں آپ کا نظر آتا آپ سے زیادہ نفرت میرے دل میں کسی کی شکل کی نہیں تھی آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا لیکن یاد رکھیے وجہ کا میرل وجود لیکن کلمہ پڑھ لینے کے بعد آپ نے معاف کر دیا آپ نے احسان کیا اور کلمہ پڑھ لینے کے بعد اللہ کی قسم کسم خاد کہتا ہوں اس پورے کائنات میں آپ سے زیادہ چہرہ مجھے کسی کا اچھا ہی نہیں لگتا پھر یا محمد فواللہی فواللہی ماں کہاں ہے میرا ٹیم ہے من کا اس کائنات میں آپ کا لایا ہوا دین اسلام سے بابا نفرت مجھے کسی دین سے نہیں تھی لیکن ابھی آپ آب کو بتا دیتا ہوں کرما پہلے کے بعد اور آپ نے ہمارے ساتھ جو معاملہ کیا ہے اس معاملے نے ہمارے دل میں ایسا انقلاب پیدا کر دیا کہ اس وقت پورے کائنات میں آپ کے لایا ہوا دین اسلام اسلام سے زیادہ محبوب دین میرے نزدیک کا آلات میں کوئی ہے ہی نہیں ہے اور یہ آپ آب جہاں آباد تھے آپ جہاں مکہ مزیلے میں آباد ہیں ماں کا نب بارہ دن آب آدھو برتھ پوری کائنات میں سب سے زیادہ مجھے نفرت تھی اور سب سے زیادہ مجھے برا لگتا تھا تو آپ کا شہر جس میں آپ آب آباد ہیں لیکن آج سے کلمہ پڑھ لینے کے بعد ہمارے نزدیک ندی طیبہ جس شہر میں آپ آب آباد آب آب ہیں اس سے زیادہ محبوب میرے نزدیک کوئی اور شہر دنیا میں ہے ہی نہیں میرے بھائیو نبی بھائیوں سامنے ایک کافر کے ساتھ ایک قاطر کے ساتھ ایک غیر مسلم کید کے ساتھ یہ رواداری اختیار کیا اب ادھر ادھر سے کام لیا تو اس کے اندر ایسا انقلاب آیا کہ کافر بھی کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نہیں بنا سارے بنائے سنت بنائے اکول اللہ من کل کلاتے الحمدللہ الحمد علی وبرفا الذین اللہ استفیٰ امباد میرے بھائیو اسلام کی بڑی خوبیوں میں سے رواداری اور رواداری کا ایک پہلو تو آپ نے دیکھ لیا لوگوں سے کدرگدر کرنا معاف کرنا اور ان کی جاتی پر پوشی کرنا اور دوسرا بڑا پہلو اسلام کا کے اندر جو صرف اسلام جس کا عالم بردار ہے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 اسلام کا عالم نمبردار جو ہے وہ ہمیشہ عدل انصاف سے کام لے اپنا معاملہ ہو اپنوں کا معاملہ ہو دوست کا ہو یا دشمن کا ہو ہمیشہ مسلمان کے لیے فرض ہے کہ ہمیشہ عدو انصاف سے کام لے کبھی کسی کے ساتھ نا انصافی نہ کرے اسی لیے رب العالمین تو میں نے اتنا اے المائدہ اللہ تعالیٰ اے اے ایمان والو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی روا کے لیے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی نوی کے لیے انصاف کرنے والے اور سچی گواہی دینے کے لیے تم ہمیشہ تیار رہا کرو من شو ملانا اللہ تعالی کسی قوم کی دشمنی کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں نا انصافی کرنے پر کبھی آمادہ نہ کر دے ہمیشہ دشمنوں کے ساتھ بھی مذہب اسلام ہی ایک ایسا دن ہے ایک سر اپنے ماننے والے مسلمانوں کے اوپر فرق کر جیسے دوستوں کے ساتھ ادب انصاف کرنا ہے وہ ویسے ہی اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی ادب انصاف سے کام لینا پڑے گا نا انصافی اللہ رب العادی کے حق قطار پسند نہیں ہے اندر ابوالآدمی فرماتے موا یتنی من شراب کو بھی کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل و انصاف کرنے سے روک نہ دے یعنی دشمنوں کے ساتھ ادب انصاف کرو اسی لیے حضرت عبداللہ صاحب نبی رہا اگر فیصلہ کیا ایک آدمی مسلمان ہو ایک طرف یہودی ہے اگر حق یہودی کے ساتھ ہے تو اللہ رسول نے مسلمان کے حق میں فیصلہ نہیں کیا انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ آپ یہودی کے حق میں فیصلہ کریں اور کے کے انصاف قائم کیا ہے اور یہی اسلام کی بڑی خصوصیات تھی اپنوں کے ساتھ جیسے انصاف کیا ایسے دشمنوں کے ساتھ بھی کیا امام مالک رحمت اللہ نے کے اندر نقل کرتی جلیل القدر صحابی عبداللہ ابن رضی اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو جب اللہ تو سارے اکٹھا ہو گئے عورتوں کا مال زیورات لے لو رشوت لے لو اور زکات کا اتنا حصہ مع کر دو اور نبی کو جا کر کے پورا حساب نہیں بتانا بہت بڑا بہت, بہت بڑی رشوت دے رہے ہیں لیکن جب خیبروں میں جو بات ہونے گی تھی وہی آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں عبداللہ کہتے ہیں اے یا رکھو اس کائنات میں سب سے محبوب اور سب سے دادا جس شخص پہ میں محبت کرتا ہوں اس کے پاس سے میں تمہارے یہاں آیا ہوا ہوں اور یہ بھی یاد رکھو وہ ہم تم اب کا تو مل کا تجلیا دنیا سب سے زیادہ جو محبوب شخص ہے اس کے پاس میں آیا آیا ہوں اور آیا ہو اس سب سے زیادہ جو ہے اس کے پاس میں آیا ہوں اے یہ تمہارے کتے جو کھوم رہے ہیں ان سے بھی زیادہ تم سے میں نفرت کرتا ہوں کیوں اور رشوت نہیں دیتے تم رشوت لیتے اور دیتے ہو لیکن یار فوری یہودیوں نے کہا او اگر ایسا ہے تو آپ ہمارے ساتھ کبھی عدل انصاف نہیں کریں گے لیکن اب اللہ برباد اللہ کی قسم کائنات میں سب سے محبت محمد سے میں رکھتا ہوں اور, انہی کے پاس سے میں آیا ہوں اور دنیا میں سب سے زیادہ جو مجھ سے نفرت ہے اور سب سے بڑا دشمن جو ہمارا ہے وہ تم ہو دونوں طرف نہ دیکھو سب زیادہ محبوب انسان کے پاس سے آیا ہوں اور سب سے زیادہ مضبوط قوم کے پاس آیا ہوں لیکن یاد رکھنا نبی کی محبت اور تمہاری نفرت اور دشمنی جو ہے ہمیں نا کرنے پر کبھی آمادہ نہیں کر سکتی جشن اقوام سے مقی ہے حقیقت تیری اے حسیب و ضرورت تیری زندہ رکھتی ہے سمانے کو حرارت ہے و برقتوں خلافت تیری انسان اگر واقعی حضرت انصاف کرنے والا ہو جائے اپنے ساتھ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رشتے داروں کے ساتھ کراوتاروں کے ساتھ اپنے دوست احباب کے, دو کے ساتھ تو یہ مسلمان پوری دنیا کی قیادت کر سکتا ہے عمارت پڑھ صدت کا امانت کا دیا نبر پر امانت کا دیا نت کا صداقت کا لیا جائے کام دنیا کی امانت کا اللہ یہودی بے بے اپنے یہودی کے سے بتایا کہا یہ مسلمان نبی کا ساتھی جو مندی سے آیا ہے اتنا بڑا و انصاف کرتا ہے کہ رشوت دے رہی. اتنا مال دے رہی رشوت دے رہی لیکن اس کے باوجود بھی ازر و انصاف ہم سے ہم کو سے پوری نگاہ سے دیکھتا ہے لیکن ہمارے ساتھ عدل وصاف کر رہا ہے تو یہودی مولیوں نے کہا اے یہودی اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس نے پوسا کو نبی بنایا جس نے پوسا پر ان کو دل کیا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مسلمانوں کیسی عدل ونصاف سے ابھی تک دنیا میں زمین و آسمان قائم ہی نہیں اگر تمہارے جیسے مسلمان بھی بےمان ہو جائے تو ایک دن میں پوری دنیا تباہ برباد ہو جائے میرے بھائیو اسی طرح سے ہمیشہ سلے رحمی کرنا چاہیے تیسرا پہلو ہے ہمیشہ اپنوں کے ساتھ گہروں کے ساتھ مسلموں کے ساتھ مسلموں کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ سلے رحمی کیا جائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے نبیلحاس کے پاس آئی اور کہا رسول میری ماں آئی ہوئی ہے لیکن کچھ امید رکھتی ہے میں اسے واپسی में کچھ مال کچھ دولت کھانے پینے کی چیزیں کچھ कपड़े تو ہوتے بہت لیکن وہ مشرقہ ہے تو کیا ہے تمہاں لیکن مشرقہ بت پرست ہے کیا اس کے ساتھ سلے رحمی کر سکتے ہو اللہ رسول نام سے ही امر کے اپنی ماں کے ساتھ سلے رحمی کرو گھر کے مشرقہ صحیح اللہ کہنا ہے ہمیں رشتے داروں کے ساتھ سلے رحمی کا ہمیں حکم دے رہا ہے گھر سے وہ غیر مسلم ہی صحیح اللہ لا عمل کرنے کی دے. ہماری تمام پریشانیوں کو دور کر دے ساری مشکلات کو ختم کر دے بھولے بچوں کے ہدایت شیخ خلیفہ متحدہ حکمراں خصوصاً ہاکم شارکا شیخ سلطان شیخ کاشمی حد رح اللہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو ہمیشہ وہی عمل کرنے کی توثیق نصیب فرمائے جو امت کے لیے اسلام کے لیے مسلمانوں کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنے اللہ رب العالمین ہمیشہ ان کو ایسے کاموں سے بچائے جو اللہ تعالیٰ تو پسند نہیں ہے اللہ غلین ول والمسلمات عباد اللہ رہا ان الله یامر بالعدل والاحسان وايتاء ذی القربى وينها عن الفحشاء والمنکر والبغی یذکرون لکم ان تذکروا واذکر الله یذکرکم وادعوه یستجب لکم وذکر الله تعالی اکبر